کس وقت پہنچے ہیں پتہ ہے آپ مذاکر کر کے سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا باقی ساتھی کدھر گئے گیٹری کی میٹری آپ نے پڑھ لیجیے پڑھیں گے سکتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو مل کر بیٹھے اور مجلس ہے گھنٹے کی ہوتی ہے ورنہ پھر کافی دیر ہوتی ہے جہاں تک مجلس ہوتی ہے تو پریشان نہ ہو جائیں گے para o nosso محمد رسول الکریم میرے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہمیں لطیفہ انہوں نے یہ سنایا کہ ایک آدمی ایک لوہار بندوقیں ٹھیک کیا کرتا تھا اس کے گاؤں کا آدمی گاؤں کے ایک خان بندوق لے کر آیا اس نے کہا یہ جو درد کھٹا کرتی ہے تو اس وقت دکاندار خود موجود نہیں تھا دوبار خود موجود نہیں تھا بیٹا موجود تھا اس نے کو ایسے دیکھا تو اس دیکھا کہ نالی ہے چڑھی ہے ضرور. اس نے اس کے اپنے شکنجے والی مشین میں اس کو ڈالا کسا اور پھر دیکھا تو بالکل ٹھیک ہو گئی بس صاحب یہ قطار نہیں کرے گا تو خان صاحب نے کہا کتنے پیسے, پیسے دس روپئے پچ روپے ایک بار ڈال کے اس کو آپ نے کس لیا ہے اور اس کے دس روپئے مانگتے ہو سوچو میں نے اور ایک جھگڑا ہو جو جو جو رہا تھا میں آ گیا لڑکے کا باپ آ گیا تو اس نے کہا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے نے بندوق کو جو کنے میں ڈال کر کا تھا اور نکالا بار کیا دس روپے دے دو تو اس نے کہا خان کو اس پرواہ چل جائے گی کوئی کی بات نہیں آپ پیسے نہ دیں گے جب چلا گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ سب چامقی نہ کہیں اپنے جو ہے فن کا کام جو ہوتے لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرتے لوگوں کے سامنے اپنے فن کا کام نہیں کیا کرتے اس کو آج،, آج تم نے کہا ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر جاؤ اور کل لینے کے لیے آنا اور کل اس کو دیتے پھر ہم چھوڑتے ہی مانگ سکتے ہمارے والد صاحب نے کہا کہ میں تحصیل کے بازار میں سلائی کی مشینیں ٹھیک کرنے والے مستری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے مادی مشین لے کر آیا کہا کہ یہ مشین اس نے کہا تا ایک دار ٹانکا اس کا تو توڑتی ہے وہاں تو پر چھوڑ دو تو ٹھیک کریں گے کتنی دیر کے بات آؤں تو نے کوئی بتایا پانچ چھ گھنٹے یا دو تین گھنٹے کچھ بھی بتایا آدمی چلا گیا جب آدمی چلا گیا تو جتنا اس نے وقت دیا ہوا تھا اس کو اتنی دیر کے بعد آیا مسٹری صاحب نے کام نہیں کیا ہوا تھا جب آدمی آگے دیکھا گیا تو وہ گیا تو اس نے اس کی سوئی کو سوئی کیسے نکالا میں اور اسے کرتے پھر ڈال دیا سوئی کو, کو لگانا چاہیے تھا ایسے ایسے لگائیے طرف اس کو الٹا کیا ہوا نکال کر موڑ کر موڑ کر باہر نکال کر اس ہو گئی مشین نہیں کتنے پیسے پانچ روپئے پانچ روپئے بڑی چیز ہوتی ہے پانچ روپئے کی پانچ مرغیاں آتی تھیں پانچ روپئے ٹھیک ہے خطا فقت یہ تھی سوئی ایسے ایسے فن کو فرق پڑتا ہے دو لطیفے سنا ہے ہمارا لطیفوں کے ساتھ کیا تھا لک جی کیا آپ کو سنا ہے لطیفوں کو ہر ایک آدمی اپنے مضمون کو جانے کے لیے بات کرتا ہے قرض یہ کرنی تھی کہ کسی فن کو بھی استاد سے لینا ہوتا ہے اور جب استاد سے ہے آدمی اس کو تو اس کے راضوں کو سمجھ جاتا ہے باریکیوں کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے بات آسان ہو جاتی ہے اور اس میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے آدمی اور اکیسے اکیلے چل رہا ہو اکیلے چل رہا ہو خود چل رہا ہو خود سیکھنا چاہے تو بڑی مشکلات بہت زور بہت وقت لگانے کے بعد بہت تکلیفیں اٹھانے کے بعد بہت کم حاصل کرتا ہے آدمی ہمارے ایک دوسرے ساتھی نے لطیفہ سلایا کہا کہ ایک آدمی جبل کو اوپر پھینکتا ہے جبل پہچانتے ہو جی پڑو کے جب پہ جانے یا اللہ جبل اور جبل پار کو کہتے ہیں جی سب جبل ستا ہوا جیسا سماتی ہیں وہ تقریباً کوئی پانچ کلو تو ہوتا ہوگا <تصفح> دس کلو دس کلو کا لوہے کا اتنا لمبا جنڈا ہوتا ہے تو اس کو مختلف قوام میں کرتے ہیں پتھر کو توڑتے ہیں استعمال کے اندر گھس کے اس سے کرتے ہیں کافی ہی بھاری لوہے کی چیز ہوتی ہے آو... تو یہ آدمی اس طرح کرتا تھا جبل کو اوپر پھینکتا تھا ایسا نا آیا ہے دانتوں ہے پکڑتا دانو اس نے اکاڈمی نے سیکھا کہ دانٹے چار ان سے کھڑے گئے یہ کس طرح سیکھے استاد آپ کا کون ہے اسے کہ استاد میرا کوئی نہیں اس استاد چاہے ضرور ہوگا نہیں اس میرا ہو. اس, نے نہیں. اس نے کہا چلو اب جو ہے تو اس کو پکڑو اسے اوپر تھینک یو پکڑی اس نے دانت ٹوٹ گئے جب دان ٹوٹ گئے درد ہوا تکلیف ہوئی دماغ نے کام کرنا شروع کیا نا سر یاد استاد نہیں کرے ابھی بات یاد آ گئی استاد میرا ہے جب استاد کو کہ میں ایک دفعہ دریا کے کنارے پر تھا کہ ایک بگلا آیا کہ پر بگلا سکھا بھائی اسے کون پڑے بگلا سی درختوں سے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں رہ سر مچھلیاں ہوتی ہیں جہاں پانی وہاں پر بگلا ہے لمبی لمبی ٹانگیں مولوی صاحب میں سے کوئی بھی نہیں مغرات میں سے کوئی بھی نہیں ہے بگلا ہلا ہے کیا آرام ہے بگلا ہلال ہے بگلے ہیں دے گی لال دے مدرسے والا لال دے اور سارے مدرسے لنگ لال دے اور دوسرا جی فلم دیکھنے والا بس بولے جی بولے حرام یہ ان بولگیوں کا حال ہوتا ہے جب بات کرنی ہوتی ہے تو والے سے کرنی ہوتی کتاب میں پڑھی ہوئی ہو سال سے پوچھی ہوئی ہو پارٹی والی حرام کیا ہوا ہے جی حرام والے ہو حلال والے ہو ہاں جی بدنا جو ہے گائے کا سبق کرنا وہ تو جب حجی سے دوران حج ہو جائے سے ملنا ہو جائے اس کا دم جو ہے تو وہ بدنا ہے باقیوں کا باقیوں کا در بدنا لوگوں دونوں چترال والے کوئی ہیں جی چترال والے بگلا حلال ہے نا ہرال ہے اس بس ہر علما نے مسئلے کو اس طرح بیان کیا نا کہ جو شکار کر کے جو انہوں نے دو مسئلے میں بیان کرنے میں غلطی کی ہوئی ہے ہمارے یہاں کشاور مردان چپل سارے علاقوں میں ایک جو توتے کو اور ہم کہتے ہیں کہ بولیے چاہ جنوی وہ لوڑی نا اور بغلا بگلے کو یہ کہ وہ کرتا ہے مچھلی کب مڑ ہوئی نا تو مسئلہ اس طرح جو, جو جانور پنجے سے دوسرے جانور کو مار کر کھائے قتل کر کے کھائے توتا فقط پکڑتا ہے سارا لہنے کے لیے روڈی کو پکڑتا ہے اور جو بغلا ہے یہ ڈبکی مارتا ہے اس میں اور چونٹ سے نکالتے اس کو پنجے سے قطر کر کے نہیں نکالتے چونچ سے یہ شکار کے لیے جاتے ہیں نا بگلے کو نہیں مانگتے درد نہ کوئی گوشت اس میں ہوتا ہے نا پروں کے پاس گوشت چرچنے جیسے مرغی کے پکوڑے بناتے ہیں شہر میں نا اور اس کو مرغی کو اڈیو سمیت کھانا ہوتا ہے جی آج سے کہا ہو, میں نے بگلے کو دیکھا تھا کہ اس نے اس نکالا, یہ نکالتا ہے مچھلی کو نا چند مار اوپر پھینکتا ہے اور چون سے پکڑتا ہے پھینکتا ہے اور چونک سے پکڑتا ہے یہاں تک وہ مر جائے تو پھر اس نے کہا, میں نے اس سے سیکھا تھا تو سات دقت جوکڑا کرنا راک نے کردری کی تو دانت آپ کے گئے اس میں تو اللہ تعالیٰ احساس نصیب فرماتا ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے ادب کرنے والا ہو اتباہ کرنے والا ہو غور سے جو ہے تو استاد کے افعال کو کاموں کو دیکھنے والا ہو مشاہدہ اس کا گہرا ہو ہاں جی اتباہ اس کا کامل ہو اور یہ بہادر ہو مشاہدہ گھیرا ہو جی کہ دیکھے کہ چیک بر کو کیسے کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے تاکہ اس کو سیکھے آدمی مشاہدہ کیا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سبھا کامل ہو جو بات صحیح جائے اس کی پوری پابندی کرے اور تیسری بات یہ کہ بات ہے وہ حضرت مولانا اضرت سلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آ مالٹا کے جیل میں رہے مالٹا کے جیل میں رہے اور یہ سخت ٹھنڈا علاقہ تھا اور تاجر کے وقت رضو کرنے کے لیے گرم پانی نہیں ملتا تھا اگر مدنی احمد اللہ علیہ ایک پانی کا لوٹا بھر کر وہ بستر میں اپنے پاس اس کو پینے سے لگا کر رکھتے ہیں پانی کے لوٹے یہاں تک کہ بدنی کی حرارت ہے گرم ہو جاتا وہ پھر اس کو وزو کے لیے دیتے اور ان کو مالٹا کے جیل میں رکھا گیا یہاں تک کہ سخت ٹھنڈی ہوا اور ان کی عمر بھی زیادہ صرف ٹی بی ہو گئی اور ٹی بی یہ سڑکوں پہنچ گئی ان کو جب اندازوں کے بعد ہی مر رہا ہے تو پھر آزاد کر دیا اسی کام جب رہے نہیں حال میں آ کر چارپائی پر لیٹ کر دورے کر کے تاریخ تعریف چلائی مختلف اجلاس میں چارپائی پر لا کر تو اتنی خدمت آئی دوسرا واقعہ جو ابو خیر رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے ان کے گھر والے نے کہا کہ ہمارے جو کبوتر پالے ہوئے ہیں اس کا بلیا اگر کھا لیتے اتنا کوئی مرید نہیں ہے کہ اس سمال کو سنبھال لیں ہمارے کبوتروں کا بندوبست کر لے ایسے ہی پیر بنے ہوئی ہوتے ہیں گھر والے ان سے کچھ نہ کچھ لتاڑنا ہوتا ہے اور کرنا ہوتا ہے اصلاح کا ایک اچھا ذریعہ ہوتی ہے پیروں فکیروں کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان کی بجلی کو مقرر کیا جو لوگ حضرت صاحب حضر صاحب کہیں اسلام کریں آج بھی کریں وہ ساری تھوڑی دیر میں لوگ کر دیتی ہیں. کوئی مرید اس کے نہیں ہے کہ کبوتر ہمارے کھا لیتا ہے کوئی چیز آ کر سنبھالے تو ایک مرید کے والے کیا انہوں نے سارے کوشش کر کے سارے راستے وغیرہ بند کیے یہاں سے بلی جا سکتی تھی اور, اور پھر کھا لی کیا کیا کرتے اس میں وہ گھر والی کی کیا کرنے ہوتی نہیں ہے تو کبوتروں کو نہیں سنبھال سکے دوسروں سے بڑا غور تھے کر کے چاروں طرف دیکھا گونڈا تو اس کو معلوما کہ ایک نالی ہے اس سے بلی کو مل جاتا وہ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اس نالی کو بند کرنے کا کوئی بند سامان ہی نہیں تھا کہ اس کو بند کریں تم نے کہا کیا کریں تو نالی کے در سر دے کر اپنا اس کو بند کر کے سو گا رات کو بارش ہوئی بارش کا پانی نالی سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں پانی پیچھے بند ہو گیا بند ہو گیا اور پانی اندر کھڑا ہو گیا آپ وہ لوگ اٹھے ان کو پریشانی ہوئی کہ پانی اندر کھڑا ہو رہا ہے تو اندر پانی نقصان دے گا نالی سے, نالی سے نکل نہیں رہا ایک بڑا ڈنڈا لے کر نالی میں مارا اور ڈگ اس کے سر میں جا کر لگا اور خون جو سر سے نکلا تو پانی تو آزاد نہیں ہوا ڈز کرنے سے پیچھے سے آ کر پانی پیچھے آیا خون سے بھرا ہوا جا لے کیا ہو گیا کیسے نہیں جا کر دیکھا تو آگے آج بھی سر پڑا ہوا ہم نے کہا یہ کیا بات ہوگی ہم نے کہا اگر سا مسئلہ ہوا کہ وہ آخر ہے مجھے پتا چلا کہ نادی سے کبوتر گھستا ہے یا ملی گھستی ہے اور اس وقت سے بند کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا تو نظیر یہ ہوا کہ میں نے سر اپنا رکھا بند کرنے کے لیے اور سر پر جو ہے تو پانی آزاد کرنے والے کا ڈنڈا لگا اور اس سے جو ہے تو اتنا خون اللہ تو بس یہ وہ ہوتی ہے جس وقت اس مریض کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کارنامہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ عجیب و غریب اس وقت ایک لہر تجلی کی من میں لگاتی ہے چیک پر آتی ہے اور اس وقت بس کا کام ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے اختیار میں ہے کسی کے اختیار میں تو ہے نہیں ایک واقعہ ہم بیان کرتے رہتے دو سال ہوئے واقعہ بیان نہیں کیا باقی بل رحمۃ اللہ علیہ علیہ دو سال ہے بیان نہیں کیا تین سال ہو گئے سر تین سال ہوئے بیان نہیں کیا باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ جی احمد ریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہدایت و سلسلیہ کو ساری دنیا میں پھیلایا ہندوستان سے لے کر یہ کیا دفڑے کہاں پر دفرے سرہین سرہن میں دفعے یہ آگے جاتے ہیں دہلی کی طرف جاتے ہیں تو امرتسر کے بعد فرہلا یہاں سے لے کر پورے بڑے میں وہ برما سے لے کر پورا یہاں پر افغانستان میں اور ترکیہ میں پھیلا ساری دنیا پر پھیلا اور وہ مانے میں جتنے کادریا پروریا اور کشتیہ سلسلے چل رہے سب کو ان سے فیض ہوا ہے اور ان کی وجہ سے سب کی بداٹ کا خاتمہ ہوا ہے اپنے صحیح رستے پر آئے ہم جو ہم چشتیا, دابریا, ہے. کا ہے ہم کشتیا کا نشبندیا ہیں ہمارے سر سے اس میں کیا بات ہاں باقی بلا رحمت اللہ علیہ ہے آدھی رات ان کے مہمان آ گئے آپ مہمان آ گئے ایسا حال ہو گیا کہ مہمانوں کو اگر کھانا کھلائے تو کھانا ہے نہیں اور خادم کو جگائیں تو سو گیا ہے سوائے آدمیوں کو جگانا رہے تو یہ خلاف ہے معاشرت ہے معاشرت کچھوں کے خلاف تکلیف نہیں کرنی چاہیے اب اس کو جگائیں تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک کو جگانے کے لیے اس, کی اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور مہمانوں کو کھانا میں کھلائیں تو مہمانوں کا حق ہے یہ بھی ادا کرنے کے لیے کیا حق ہو کیا کریں تو کیا کریں اس میں مستر ہوا جو, جو بٹیرا تھا پکانے والا ٹوٹ میں پکانے والا اسے دیکھا کہ مہمان خاص آئے ہوئے ہیں یہ اٹھا اور اٹھ کا اس میں کھانا پکایا اور کھانا پکا کر جو ہے تو اس میں خوان میں رکھ کر جیسے آپ لوگ ٹریک کہتے ہیں نا خوان کے خوان میں رکھ کر لایا کہا حضرت کھانا حاضر ہے حضرت پر اس وقت ہو گئی ہو گیا ہو گیا حال اور ہو گئی نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو کا حضرت اپنے جیسا بنا دیں ان کا اور کچھ مانگو اور کچھ مانگ بہت درد کے ساتھ مجاگرا کرتے رہے اور کچھ مانگو مال مانگ لے دولت مانگ لے نی? اور مانگ لے صحت مانگ لے کچھ مانگ لیں آج ڈٹ گیا اس نے کہا کہ آپ جیسا بنا سے نکل گئی تھی. مانگ کیا مانگ تو صحیح مانگ لیا اس کو لے کر اندر لے گئے اندر لے کے اس کو بگل کی اسی لگایا اور ایک ساتھ اپنے ساتھ ملائے رکھا اور ایک ساتھ کے بعد جدا کیا جدا کیا آدمی کی شکل و صورت بھی بدل کر باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے فرق یہ تھا کہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ اوشواس قائم پر تھے اور اس آدمی کو اوشواس تھا بس ایک ساتھ اندر رہا اور ایک ساتھ کے بعد بس آپ ستجنی کو برداشت نہیں کرتا برداشت سب تھی کیونکہ ایک, ایک چیزے نے کار چالیس سال میں حاصل کی ہے درجہ بدرجہ قدم با قدم جیسے آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ کہتے ہیں درجہ بدرجہ قدم با قدم حاصل کی ہے وہ حاصل کرتے ہوئے سداش بڑھ پی رہی ہے دوسرے آدمی ایک گھنٹے میں اس کو حاصل کیا اب ایک گھنٹے میں جب حاصل کیا تو اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے برداشت نہ ہو سکتے اس نے اصل میں کیا بات عرض کی تھی اعتباہ مشاہدہ گیرا مشاہدہ کے آدمی آدھار کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد اعتباہ پابندی کرے اور پھر بہادر ہوا دی جلدی منزل طے ہو جاتی ہے اشرم بشرا صحابہ جو ہیں آشرم بشرا کا آشرم بشرا کا درجہ کیسے ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجرس کے بلطین میں نماز پا رہے ہیں اور جب آپ مجن منورہ تشریف لے گئے مگر مکرت جس طرح فروایا کرتے تھے کہ یہ روک یمانی مانی اور اجراسور کے درمیان والی یہ دیوار جو ہے اس, طرف کو اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس پہ بیت اللہ شریف کے سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا. دونوں جب تشریف لے گئے تو بیت المقدس بھی رموح کرتے تھے تو وہ تھا جنوب کو اور بیت اللہ شریف شمال کو بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ تھی اور بیت المقدس بھی آتا تھا آپ کو چاہ رہتی تھی طلب رہتی تھی کہ اللہ کا کمر آ جائے تو بیت اللہ شریف کی طرح منہ اگر کرنے والے انوارات بیت اللہ انواراتد سے زیادہ ہے سبزیوں کا مہینہ ہو اور ایک جگہ آدمی بیٹھے تو اتنا آگ جلدی کی مشکل سنگلیاں گرم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف آس گر رہی ہے گرم ہو رہی ہے پریشانی بھی گرم ہو رہی ہے نا گرم ہو رہی ہے سارا بدن بڑا سکون ہو رہا تھا چاہت اس کے پاس کو ہے، ایسے انوارات گھبراہٹ لوگوں کو ہے ان کے مسئلوں کو تو وہاں کی بڑی چاہت تھی کہ جو قبلہ ہے یہ بیت اللہ شریف ہوتا ہے کل برا تھا کل بگو جیسے کا کیبلا اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تبارک کو آپ کا بار بار منہ کو چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ اللہ دیکھتے رہے لہٰذا آپ کی چاہت اور آپ کی پسند کے قبلے کی طرف آپ کو چہرہ مبارک کو پھیننے کا امراؤ کا بعض فکرا بیان کیا کرتے ہیں نا رحیم علیہ السلام خلیل ہیں مضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں خلیل جو ہے وہ دوست کی چاہت کو دیکھتا ہے اور حبیب جو ہے اس کی چاہت کو دوست دیکھتا ہے رہی میرے صاحب تو اللہ تبارک اللہ کی چاہت کو دیکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشوں کو اپنے اربانوں کو اپنے جذبوں کو قربان کر کے دوست کی چاہت کو دیکھتے ہیں دوست نے کہا بیٹھے کو ذبح کر دو چھری پہ یہ مقام میں خلط ہے خلیل اور حبیب میں فرمایا یہ کہا گیا فلد ولی اللہ کا تب تو ہم نے موڑا آپ کے چہرے مبارک کو اس قبلے کی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آپ کو پسند اور چاہٹ ہو رہی ہے وہ رسو کا یوتھ ہوئی رب کا وہ طرف اتنا, اتنا اللہ تبارک تبارک تعالیٰ انکریب آپ کو اتنا آتا فرمائے گا تو اس کے آکار بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ آپ چاہت اور آپ کی رضا کا خیال کیا گیا ہاں آپ مسجد میں فرما رہے تھے اہم دوران نماز نازل ہوئی ولبا جا کہ خراب رات کلباجی کبھی کمائے ولی کب لطن کر باہ وجہ کا خطرہ حرام تو لہذا اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی سمت کو پھیر دے اور آپ نے نماز میں اپنا چہرہ مبارک سے پھیر مسجد حرام کی طرف پھیرا اور دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو اشرم بشرا کہتے ہیں ان نے بغیر سوچے بغیر اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا اور ایسا حال ہو گیا کہ اور تو جو سب پیچھے تھی وہ آگے آ اور بعد جو سب میں آگے تھے پیچھے ہو گئے ظاہر ہے بعد میں درست کر لیا ہوگا اس کو اور دوسرے بطور امام بھی پیچھے ہو گئے صابے کرام بٹور مختلف بھی آگے ہو گئے ظاہر ہے کہ قدم نہ اٹھائے ہوئے قدم کو گھسیٹتے ہوئے آدمی نماز کے دوران جگہ کو بدل کے اپنے کو درست کر سکتا ہے مفتی صاحب دراصل ہے پہا جاؤ مسئلہ کر رہے تھے بگلے والا مفتی صاحب ہی نہیں دی. مفتی صاحب جب ہاں جی بگلا ہے کہ حرام ہے بگلا پہچانتے ہیں بگلا دن جیور تو یہ ہلال دے وہ حرام ہے دیکھ رہے ہو اس سے کیلئے یاد نہیں ہے اور طالب علم سے پوچھا تو اس کہ حرام ہے بغیر حوالے کے بغیر پڑے ہوئے پھر جب پھر کہا نہیں حلال ہے وہ دے سر بسکو لگاڑی کرو لگواڑی تک میں کا بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار بڑے عالم کے طور پر ملازم ہوگی تو اس, کو اس کے دوست نے کہا تھا تک دست تھا ملازم اگر اس, اس دوست نے کہا جب بھی کوئی مسئلہ شروع ہو تو آپ کیا یہ کریں گے اس میں اختراع ہے کوئی دوسرا آدمی سمجھ گیا کہ آدمی اناڑی ہے تو اس نے کیا خدا یہ ہوتے اختلاف ہے کیسے کہا لو اس کے حقوق کرتی اللہ بولیوں سے بچائے ہمارے گاؤں کے طالب علم تھا تو ذرا سمجھار ہو گیا تھا عربی تھی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی کوئی تین چار درجہ پڑ گیا تھا میں چھوٹا بچا تھا یہ فروغ مجید پڑا کرتا تھا مسجد میں تجوید اور مناظرہ اور حفظ کرنا تھا تو یہ ہمارا استاد صاحب جی تھا یہ آیا کرنے کا دل و فلاًما مناظرہ مناظرہ میں سم دستی میں ادھی جوڑ کو میں مناظر اور نو بٹ <laughs> کے پاس بجنے کے گاؤں میں گیا ہوا تھا اور وہاں فرانے کے فلانے مناظرہ ہو رہا تھا اور مناظرہ میں ہارنے کو ہو گیا بس فوری طور پر میں نے حدیث بنائی عربی کی اور مناظرہ جیت لیا <laughs> <laughs> اتنی ضرورت ہے کہ جو میری طرف سے غلط بات کو نکل کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا وہ طالبان اطانض اور جہنم سے بھی فلکار گیا جی گام کرتے ہیں نا اس کو اطرم کہتے ہیں اس کہیں طالبان نے کہ اس نے کہیں اس پہ یہ لگے جو روٹے موٹے گی روٹیاں موٹیا مطلب لگے گی جیسے چلو لے جا رہے کہ لگے بات کیا تھی منہ پھیل لیا انہوں نے تو ان کو قلب مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ملاسمت تھی تو ان کو آپ کے حرکت مبارک جو آپ نہیں کی اس پر ان کو کوئی سوچ ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہے کیا نہیں بس جو ہے اس کو کرنا ہے وہ کیوں کی ہے کس مسئلے حرکت کیے ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بس کوئی سوچ ہی نہیں اپنی سوچ کو اپنے تجربے کو اپنی فکر کو وہ حضور صلی کی سو, سوچ اور تجربے فکر میں گم کر چکے تو اس نے کو کہا اچرا بچتا کہا کہ ان کو دنیا میں جن کی بچانا چار اس میں خلافہ رشدین پانچ میں جو ہے تو عبد بن جراح رضی اللہ تم نے چھٹے جو ہے تو عبدالرحمان بنوف رضی اللہ تم نے سات میں جو ہے تو حضرت بن عبد الخاص رضی اللہ عتم نے اور آٹھ میں جو ہے شعید بن زید علتم ہے نو میں جو ہے تو اللہ ہے اور دس گنج ہے تو وہ قرب ان کا جو قرب تھا آپ کے کلک مبارک کے ساتھ کہ آپ کی بات پر ان کو کوئی سوچنے کا کوئی اسٹال کا سال کی گنجائش نہیں باقی لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ حکم نظر ہو گیا ہے مسجد حج پر جاتے ہیں مسجد قبل قین کی زیارت کو جاتے نہیں ایک مہرار جو ہے مگر وہ شمال کو رہا ہے اور ایک جنوب کو رہا کچھ طرف شمالے پڑی جاتی رہی ہے اسی طرح جنوب کو مسجد قبل قین کوئی بات پوچھیں گے آپ ادرات جو آپ دیں اس کا آپ خود ذکر کرتے ہیں کہتے ڈاکٹر ڈاکٹر ناگر صاحب سوال سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے تو میں آپ کا بھیا مجھے والدہ صاحب نے کہا کہ بچیا دا چرگوڑے واخلا اور کیا بنے لال کا چو جلو کسی سے ہمارے مالے میں, نکلا میں سلیمان, با سلیمان, با سلیمان با بٹے اس کی بٹی بھی تھی ہمارے مالے میں یہ بٹی کے برتن بناتا تھا وہ سلیمان بابا مات کے تو میں نے کہا بابا دا چرگوڑے ماں کا لال کا اسے کہا وارو کا بچے اب ماں کو پٹکے نہیں کرے اندر کا گیا چادر لے کر آیا پٹکا اس نے باندھا پوری پگڑی پھر اس نے وہ چھری کو دیکھا دے. اس نے کہا اور سکے گی کی کی. اللہ اللہ اللہ اللہ محمد پڑھا پھر اس نے پڑا. پھر اس نے بڑا آمند ماں بس ماٮٔی اسے پاتی وہ کب سے جنگی حقامی کار امبلسان و تصویر یہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مجھے ذبح کر کے دیا زبیہ کا کام ہے اس میں تو میں مکمل سنس کے رنگ میں رنگ کر پھر وہ کروں منگو کو بچیا جو زبھیے پارا سلیمان بابا بنے پٹکے چڑھو امن تو بلا پکڑوں دے پارا, جنز پارا رہا لے پا رہا جہاں سے کسان بگورے زندگی میں دین کے رہنے کے لیے ایسے حضرات کو دیکھو گے جن کا اعتبار سنت ہے وہ سو فیصد ہے ٹھیک ہے باقی لوگ دیکھتے ہیں روکے تو باقی لوگ کو دیکھتے ہیں سکتے ہیں لیکن آپ کو اہل سوف ہیں اور آپ تو ہماری مجلس میں آتے ہیں اور یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بال کی خال و کر اعتباہ کے اس مقام کی جب پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب لا رہا ٹھیک ہے نا ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا تھا نا ملنے کے لیے گئے دیکھا اس کے کمرے میں بازار کی روٹی پڑی ہوئی تو نے بہت غصہ کہ بازار کی روٹی تو کھاتا ہے اس نے کہا جی میں نہیں کھاتا ہوں یہ میرے ساتھ جو رہنے والے لڑکے وہ بازار کی روٹی لایا اس کو کھاتا ہے کہا اچھا تو ایسے آدمی تو صحبت میں رہتا ہے جو بازار کی روٹی کھاتا ہے اتنی دان ڈپٹ کی بیٹھے گی تو, تو میرے بھائی یہ پیار ہے جس وقت کراچی کے مفتی اور مکہ مکرمہ کی مفتی پاکستان کے لیے ٹیلی کے چین چینل لے کر اس کو ڈال کر دیں گے جائل کر دیں گے تو ہم نے اس وقت بھی اس کو اختیار نہیں کرنا کیوں کہ ہم مفت مفت کے مفتی نہیں ہیں ہم تو ات ہیں ہم تو پکڑا کے وہ گروہ ہیں جنہوں نے کہ اپنے خون کو گرا کر ایک سنت کو لینے کی نیت کی ہوئی ایک دفعہ میں لاہور سے آیا بہت تھکا ہوا تھا رات کو پوچھا میں ایک دفعہ اس میں بڑا تھکا ہوا تھا بھوک بھوک بھی لگی ہوئی تھکا ہوا تھا کھانے کے لیے میں بیٹھا تھے بازیا مارا ڈاکٹر احمد اس کو بڑی فکر ہوئی کہ ایک مکان بدلا اس سے بڑا مکان ملا ہے سب لوگوں کے بوٹریں ہیں اور سب لوگوں کے بوٹریں کھڑی ہیں جی اور اتنے صاف ستھرا لوگوں نے کیا ہوا اس کو دیکھو کہ اس کی دو گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں اور موٹرس کی نہیں ہے اس کی نہیں ہے اور جو تو کوئی گاہ کے محلے کے لوگ آئیں گے سامنے میڈیکل کالج کی لڑکیاں آئیں گی تو تو بڑی سب کی ہوگی بڑی بےزی ہوئی ہیں یہ سب کیا نو لوگ ہیں پرانے جاتی ہے پنجابی کے ایسے پینڈو ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں مجھے سمجھا رہا ہے کہ دور بدل گیا ہے تقاضے بدل گئے ہیں تلوین ہونی چاہیے رات آزاد خبر نہیں ہوتے بچے اور یہ تو بہت ضروری بات ہے ترغیب رہ رہا ہے میں تھکا ہوا ہوں بھوک بھی لگی ہوئی کھانا کھا رہا ہوں بول بھی نہیں سکتا ہوں یہ جی. بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آج آدمی جگہ پر آ گیا ہے کاب میں آ گیا ہے کھانا میں نے ختم کی کیا جب تبھی تب ذرا کچھ بحال ہو گئی اسے میں نے کہا کہ سنو عزیز عزیز رہا علی شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دین کو چلنے والے دن پر چلنے والے لوگوں کے لیے اتنے مشکل حالات ہو جائیں گے کہ ان کو چند بکریاں لے کر آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کو جانا پڑے گا جب اس قسم کے فتو اس قسم کے چین موضبی مو کر لیں گے ہم لوگوں کے بارے میں پھر یہ کہیں گے کہ ان پڑھ ہے جائل ہے یہ حالات کو خراب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنی مشکلات پیش آ جائیں گی کہ آبادیوں بنے نہ ہمارے لیے نہیں ہو سکے اسے میں نے کہا ہے کہ برخودار نہ خدا چلے رستے جنگل تتلو نیت کڑے رہے تو ہم لوگ بکریاں لے کر جنگلوں کو جانے کی نیت کی ہوئی ہے تو تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو بات سڑی سروس بات کو سمجھ پہ نہیں تو ہمارے بزرگ ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ نے براہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ چھوڑی اور بدری لے کر گئے اور جنم پھرتے پھرتے پھرتے پھرتے مکہ مکرمہ میں جا کر لکڑا رہے کہ زندگی گزاری اور فی الحال وہیں پر جو تو اللہ کے حضور اپنی جان پیش کی اور دفن ہوئے وہیں تو ایک روایت یہ کہ مکہ مکرمہ میں دفن ہے اور ایک روایت کی حضری جگہ کی کون سی جگہ کی ہے ایک شام کو بتا رہے ہیں اور ایک مکہ مکرم میں تقریباً وہ جو جس کا پر دفن کیا دیواری کا کے تالا لگائے ہوئے تو کوئی دو کنال بند کیے چار کنار بند کیے آیا دیکھنے کے لیے تین کنار تک ہے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سوجیوں کے ساتھ مقدمہ ڈالنا چاہیے تمہاری جائیداد ہے تین کنال یہاں پر ہمارے بزرگوں کی جائیداد ہے ہمارے دیوار گزار کر تین کنال وہاں پر تین ارب کی تین ارب مالیٹ کے بلک کی بادشاہت کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لکڑارے کی زندگی گزاری کیسے ایک دن میں سخت گرمی تھی ایک مسجد میں تھا خیال ہوا کہ گرمی ناقابل برداشت تھے اور میں یہ دوپہر مشہور نہیں گزار لوں کہ لوگ نماز مارتا کے نکل کے کھاتے مار سکا نکلو باہر کہتے میں نے کہا بہت, بہت گرمی ہے آپ ناقابل برداشت گرمی ہے اگر آپ مجھے اجازت دے ہیں تو میں دوپہر یہیں گزاروں دکھ لو جب بہت دفعہ کھا نکلو یا نہیں نکلے تو اسے پکڑا یا چیٹا اور سیڑھیوں پر لے کے مشکل پہنچی تھی سیڑھیوں سے ڈھکا دے کر نیچے گرایا کہ جب میں گر رہا تھا چوٹیں لگ رہی سر میں چوٹیں لگ رہی تھی کون بدل میں چوٹیں لگ رہی تھی لیکن <تصفح> <تصفح> چوٹیں لگنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے الوب عمار کے دروازے کھولے اور خاص تجربیات سے جب نوازا تو اس کا لطف تقریر کے مقابلے میں پوچھتی نہیں جو لوگ پوچھتے تھا یہ تکلیف اور کچھ بھی نہیں اتنا مزہ آ رہا کیونکہ وہ ایسا حال ہو رہا تھا کہ اس پر کئی بلک کی بادشاہ ہے قربان ہو سکتی مظفر صاحب کس وقت داخل ہو گئے تھے مسجد میں اچھا ماشاء جو پینتالیس منٹ تک جو داخل ہو گئے تھے تو ان کا ہو گیا چکا مشین کا بعد میں آیا <سلام> نا ہی نہ اللہ ناہی نہ اِن اللہ ناہی نہ